بھائی کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں اس میں اختلاف ہے سورہ روم ایت نمبر باون یا باسٹھ بھائی نے لکھا ہے سورہ نمل ایت نمبر اسی خاطر ایت نمبر تیئیس شاید بھائی بائیس لکھنا چاہتے ہیں اس میں ذکر ہے اور اس بارے میں آگاہ کریں جی میرے بھائی تین ایٹیں آپ نے خود بتا دی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ جو فوت ہو گئے جو قبر میں چلے گئے وہ آپ کی آواز نہیں سنتے سوائے اس ایک آواز کے کہ جب ہم مردے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تب کیا سنتا ہے قدموں کی آج سنتا ہے اس کے علاوہ میرے بھائی یہی اصول ہے کہ جو فوت ہو گئے وہ ہماری آواز نہیں سنتے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ وہ اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکار سے غافر ہیں بے خبر ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور ایک اور جگہ فرمایا سرہ فاتر میں انتدم لائے اگر تم انہیں پکارو تمہاری پکار نہیں سنتے تو میرے بھائی یہی صحیح عقیدہ ہے اختلاف تو بہت سے مسائل میں رہتا ہے لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق کون سا مسئلہ ہے قبرستان میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا کیسا ہے کیوں جی قبرستان میں داخل ہو کے سلام کرنا چاہیے کرنا چاہیے تو کیا مردے سنتے ہیں اب مسئلہ بن گیا اب ابھی بنس گئے کیا کیوں جی صاحب دعا کیا ہے دعا کیا ہے سلام کیا ہے کیا سکھایا آپ نے السلام علیکم امل مسلم انشا اللہ حکن الفافیہ ان قبروں میں رہنے والے مومنوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ہم اللہ سے تمہارے لیے بھی آفیت مانگتے ہیں اور اپنے لیے بھی ہمارے وہ دوست جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اگر مردے نہیں سنتے تو قبر میں قبر، قبرستان میں جا کے انہیں محاطب کیوں کرتے ہو یوں کیوں کہتے ہو کہ اے قبر والوں تمہارے اوپر سلامتی ناز لو تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ جس کو محاطب کریں اس کو مہاطب کرنے کا ہمیشہ نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی بات سن رہا ہے ایک طرف قرآن پاک کا واد عقیدہ ہے کہ جو قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو فوت ہو گئے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے دوسری طرف آپ نے یہ بہت دور کی دلیل نکالی ہے کہ چونکہ ہم انہیں مہاطب کرتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سنتے ہیں یہ کافی دور کی دلیل ہے تو میرے بھائی اس کو بھی سمنے کی کوشش کرتی ہیں میرے باجو آپ کو یاد ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسود کو ایک دفعہ مخاطب کر رہے تھے ایسے ہی ہے کس کتاب کا حوالہ ہے بخاری شریف کا کس کتاب کا حوالہ ہے صحابہ کلام کی موجودگی میں کہہ رہے تھے اے حضر اسود میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم نفو نقصان کا مالک نہیں ہے کیا یہ حضرے اسود ان کی آواز سن رہا تھا کہ مخاطب کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی مخاطب کرنے کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کی آواز سن رہا ہے میرے بھائیوں اسلامی مہینے کا جب نیا چاند تلو ہوتا ہے تو نبی علیہ السلاۃ اسلام نے دعا سکھائی ہے اس کو دیکھ کر دعا پڑھنی ہے نئے مہینے کا نیا چاند دیکھ کر دعا پڑھنی ہے کون سا بھائی سنائے گا کون سا بھائی سنائے گا ربی ربی ربو کے اللہ چل بیٹھ اللہ آپ کو خیر دیں اللہ مح اللہ علی نا بل امی والمان والسلام. اے اللہ اس چاند کو ہمارے پیتلو کرنا امن کے ساتھ ایمان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اسلام کے ساتھ اس کے بعد کیا سکھایا آپ نے کیا کہنا ہے اے چاند تیرا ربی اللہ ہے میرا ربی اللہ ہے یہ چاند سنتا ہے اسے محاطب کیوں کر رہے ہیں سے محتم کیوں کر رہے ہیں یہ سنتا ہے میرے بھائیوں اگر آپ کسی معذور کو دیکھیں کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں کسی ہمارے ایسے بھائی کو دیکھیں جو لنگڑا ہو یا لبینا ہو یا اس کا کوئی ہاتھ نہ ہو تو اس کو دیکھ کے کون سی دعا پڑھنی جائے نبی علیہ سات اسلام نے کون سی دعا سکھائی ہے الحمدللہ للہ آفانی خرا کا تبدیل میں اس اللہ کی حمد ہمدو سنا بیان کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہوا ہے جس مصیبت سے تو دوچار ہے یہ اونچی وا سے پڑھنی ہے کہ آسا واسے جی ایسا واسے تو یہ آپ آسا واسے پڑھ رہے ہیں اس کو محاطب کر رہے ہیں وہ تو سن لے اونچی واس سے پڑھ نہیں سکتے کیوں کیونکہ اونچی واضح سے پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے تو یہ آسا واضح سے پڑھنی ہے مخاطب بھی کر رہے ہیں لیکن آسا وہاں سے اس کو سنا نہیں رہے تو خلاصہ اکرام یہ میرے بھائی کہ قرآن کا سیدھا واضح ہے کہ جو قبروں میں ہیں جو فوت ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے دوسری طرف یہ شبہات ہیں ان شبہات کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہم قبرستان میں جا کے سلام پڑھتے ہیں سلامتی ان کے اوپر کون نازل کرے گا اللہ اور وہ سن رہا ہے چاہے قبر والوں نہیں سنتے